ألم يجعل كَيْدَهُمْ فِي قید کیا اس نے خانہ کعبہ کے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا